برحمن ورحمۃ الرحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام برادر شامی سبقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دروازے شریف میں سے دو سو سولہ ابلی بیس ہاں جی آج آپ لوگ تو پیش کر ہوں کہ مجموعی دراصل میں دو سو ہیں اور جو جی موضوع جو ہے سوال تصویحات روزانہ پڑھ جانے والی اور ہفتے کے دنوں میں ہاں جی نماز کے اوقات پانچ وقت میں پڑھی جانے والی روزانہ ہزار مرتبہ پڑی جانے والی تصویحات آپ تک پہنچا دیا اس کے بعد جو ہے یہاں سلسلے بات وضاح برائے حاجت براری کے لیے حاجت روائی کے لئے حضرت میرم صدی علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے ہیں جی ہر روز جو ہے روزانہ سو سو مرتبہ ایک ایک تجوی عطا فرمایا تو آج کے تجویز جو ہے اتوار کا وظفہ ہے اور یہ آج تو یہ دس نمبر بیس ہے تجزیہات کے حوالے سے مجموعی طور پر دو سو سولہ ابلیگ بیس تو اتوار کا وضفہ جو ہے آج کے جامع قبی علیہ رحمٰن نے دعوت شریف میں نقل فرمایا ہے کہ اتوار کے دن جس درج دل, دل وظفہ کو سو بار پڑھا کرو یا مصب بل اصبابی یا مسبب الا اسبابی اس مبارک تصویر کو سو مرتبہ پڑھا کرو ہاں جی آپ لوگ کو بار بار اس نوطے کو بتا رہا ہوں امیر کبیر الرحمٰ نے یہ جو ہفتے میں روزانہ سو سو مرتبہ تصویر دیا ہے یہ آخری دنیاوی غروی ہر قسم کی حاجات پریشانیاں مشکلات دور کرنے کے لیے ہے امام جعفر علی فرما جو شرط ایک ہفتہ روزانہ سو سو الگ الگ ہیں اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا ہاں تو خلا کو ہفتے کے دن کا تہذیب بتایا تھا وہ قاضی الحاجات سو مرتبہ تھا اور آج جو ہے اتوار کے دن کا وضفہ ہے یا مصبیب الاسباب تو مصبیب الاسباب کے کیا معنی ہیں ہاں جی چونکہ کوئی بھی دعا تصویر پڑھتے ہیں کوشش یہ کریں اس کی معنی مفہوم کو سمجھ کر یعنی اس کو ذہن میں رکھ کر اس کی وسعت کو ذہن میں رکھ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے جب کسی صفت کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں اس کی کسی اسم عظم کے ذریعے اس کے افصاف کے ذریعے سے اس کا اوصاف جلالی جمالی کے ذریعے سے تو اس ان اوشاف کے بھی معنی مفہوم اللہ کی ذات کو ذہن میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفت کے معنی مفہوم کو ذہن میں رکھ کر اس تصبیح کو پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو تو حج کے جو ہے مقصد پورا ہو ہی جائے گا تو مصبیب و میں مصبب جو ہے یہ مصب اسم فائل کا سیکھا ہے ازفیلِ سب ببا یوسب بن سے اس کے معنی سبب بننا مصبب سبب بننا کسی اس کو وجود میں لانا واسطہ اور ذریعہ بننا ایک یہ معنی کیا ہے اور مصبباً کا سبب بننے جب وہ تو فیل کا معنی تھا سبب بھی سبب و تہذیبن کا جب مصباً اس فائل کا معنیٰ بنے معنی جو ہے سبب بننے والا ذرائع پیدا کرنے والا ہاں جی آپ کے مشکلات کے حل کے لیے ذرائع پیدا کرنے والا سبب بننے والا ہاں جی اور محرک یہ سارے معنی جو ہے بیان کیا ہے لغت کی کتابوں میں القام و سدید اور یا مسبب یعنی یعنی اے سبب بننے والے اے ذرائع پیدا کرنے والے ہاں جی یعنی اور اسباب جو ہے یہ جمع ہیں اس کی مفرت سببن ہیں اور سبب کے معنی کیا ہے علت و جہاں ہاں بائیس بائیس و محرک اسباب بائیس و محرک ذریعہ واسطہ دلیل و ثبوت رسی یہ سارے معنی اس کا کیا ہے جی اور بولتے ہیں سبب القافن ہیں جی سباب القافن مکمل ثبوت اس معنی میں یہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں تو اس لحاظ سے اب یا مصب الاسباب کا کیا معنی ہے تو ہماری جو دعوت کے جو دو ترجمے ہیں ان میں سے باخوشۃ تعلم نے یوں ترجمہ کیا اے سبب پیدا کرنے والے ہے یہ سبب پیدا کرنے والے یا مصحب الاسباب یعنی اے سبب پیدا کرنے والے اور علامہ نے تجمک ہے اے ذرائع پیدا کرنے والے کیونکہ مصحب کا معنی دونوں ہے سبب کا معنی بھی ہے ذرائع کا معنی بھی ہے تو یا مذہب الاذباب اے سبب پیدا کرنے والے اے ذرائع پیدا کرنے والے ہیں جی انسان کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے اس کی توجہ ہوگا ہے جی تو گویا کہ جو ہے اس کے تھوڑا تشریح کے ساتھ ترجمہ یوں ہوگا کہ اللہ جب انسان کسی بھی مشکل نہ جب بھانے آپ ہاں جب اللہ سے یا مصب الا اسباب کے اللہ کو پکار رہا ہے تو آپ ذہن میں یہ بات رکھ کے پکاریں دو مختصر ترجمہ آپ کو بتا دیں یہ سبب پیدا کرنے والے اے ذرائع پیدا کرنے والے تھوڑا ساتھ توضیح کے ساتھ اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھیں تو یوں ہو جائے گا بندہ آخر کے ذہن آتا ہے اے اللہ جب انسان کسی بھی مشکل و پریشانی میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو اسے اس مشکل اور پریشانی سے نجات کے لیے ذرائع واسطہ علت اور سبب پیدا کرنے والے اصل اس کا معنی معفہوم یہ ہے اس دعا کا یا مصب الاصباب کا ہاں جی یام مصما یعنی یا اللہ جب انسان کسی بھی مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو اسے اس مشکل اور پریشانی سے نجات کے لیے ذرائع واسطہ وسیلہ اور علت اور سبب پیدا کرنے والے کیونکہ اللہ ہی ہے بندوں کو حقیقت میں نجات اللہ نے ہی دینا بیماریوں کو اللہ نے ہی ٹھیک کرنا ہے پریشانوں سے اللہ نے ہی نکلنا ہے اللہ انسان کی آزمائش کے لیے جس طرح قرآن پاک میں فرمایا ول نبل ون کم بش من الخوف وجو و نقص مل ولاَََََََََََن خوشيِ و بش شر صابرين اللہ صاف فرمايا ميں ضرور ضرور تم سب کو آزماؤں گا ہاں ول بش من الخوف خوف کے ذريعے سے من الخوف ولجو اي کے ذريعے سے و من الم تمہاری مال کو نقصان پہنچا کر ہاں جى من ولان خوشى تمہارے نرسوں کو نقصان پہنچا کر بیمار بنا کر موت دے کر سمرات اور تمہارے میں وجات کو نقصان پہنچا کر نیو جات سے مراد یہی ظاہری پھل فروٹ بھی علما نے لیا ہے اس سے دل کے میوہ یعنی اولاد بھی مرال لیا ہے اولاد کو بیماریاں مطلع کر کے ان کو پریشانی دے کے ہاں انسان کو آزمایا جاتا ہے پھر آخر پر میں وابشری صاوری لیکن ان تمام آزمائشات میں صبر کرنے والوں کو خوش خبری سناؤ ہے میرے پیارے حبیب فرمایا تو عذین غرامی جو ہیں اللہ تعالیٰ بندے مومن کی آزمائش کے لیے ہاں جی اس کو کچھ مشکلات میں بھی ڈالتے ہیں لیکن اس مشکل سے نکالنے والا بھی اللہ ہوتے کچھ مشکلات ہماری بندے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کی بخش میں کے لیے مبتلا کر دیتے ہیں کچھ بیماریوں میں کچھ بیماریوں میں ہاں جی کچھ جو ہے اس کو اس کی آزمائش کریں اس کو اعلیٰ مقامات پہ پہنچانے کے لیے اس کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اس بٹی میں امتحان کی بٹی میں جلیں ہاں جی اور وہ خالص سونا بن جائے ہاں جی خالص سونا بن جائے خالص, خالص سالین سا سب روز کے لیے ضرورت ہے لہذا جو ہے ہر مشکل سے نجات دلانے والا ہر پریشانیوں سے نکالنے کے لیے اسباب فراہم کرنے والا ہاں جی وہ جگہ جہاں سارے ڈاکٹر لاجواب ہو جاتے ہیں اور کسی کے لیے بولتے ہیں بس یہ تو چند دن کا مہمان ہے ہاں جی موت اس کے لیے ڈن کر دیتے ہیں کتنی ایسے واقعات ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے ہاں کوئی ایسا ذریعہ بنا دیا کوئی ایسا وسیلہ بنا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے اس کو زندگی دے دیا دی دوبارہ ایک لمبا زندگی دے دیا ایک اچھا خاصا زندگی سا سلامتی عطا کیا ہاں جی کیونکہ حقیقت میں جو ہے مشکلات سے نجات دلانے والا بیماریوں سے شفا دینے والا رزق عطا کرنے والا ہاں جی صحت سلامتی عطا کرنے والا صحت سلامتی کے اسباب فراہم کرنے والا رزق کے اسباب فراہم کرنے والا بیماریوں سے شفاء کے اسباب فراہم کرنے والا ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ فراہم کرنے والا رضا نگرامی حقیقت میں صرف اور صرف اللہ ہی کے ساتھ مثلاً ایک بندہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو یہ بندہ کمالیازیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے یا مثبی الاسباب کے یہ روتے ہیں فریاد کرتے ہیں شفا مانتے ہیں اللہ سے شفاء کے اسباب مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں شفا کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ یا ذریعہ اور واسطہ بنا دیتے ہیں کہ اس وسیلہ اور واسطہ کے ذریعے اسے شفا مل جاتی ہے اگر اس کی موت اٹل نہ ہو اور اس کا اجل مسمان نہیں پہنچا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کوئی کوئی وسیلہ قرار دیتے ہیں مثلاً کسی بزرگ کے درگاہ پر جانے کا الہام ہوتا ہے اور وہ جاتے ہیں اور شفا پاتے ہیں اور کبھی کوئی حکیم ماہر مل جاتے ہیں ہاں یہ دوسرے ڈاٹا نے تو جواب دے دیا لیکن کوئی حکیم ماہر مل جاتے ہیں اس کے ذریعے اس کو شفا مل جاتی حقیقت میں ان سب کے پیچھے اللہ مشب الباب ہے وہی اللہ جو مثبی ولاسب ہے اور بندوں کے ہر کام کا کار اور ولی اللہ خود ہے ہیں بندے کے ہر مشکل کا خیال رکھنے والا ہنج وہی اللہ ہے تو وہ پیچھے سے بندے کے وقول مشکلات سے نکالتے ہیں زیادہ زیادہ ان مقدس دعو کو ہمیں پوری توجہ سے پوری خلوص سے پوری آزی کے ساتھ مانگیں پڑھیں تو اللہ ضرور ہمارے ہماری مشکلات سے نکلنے کا سبق ضرور پیدا کرے گا میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتا رہتا ہوں دعا اشمۂ اعظم پڑھنے کی کیفیت میں نہ پڑھیں بلکہ مانگنے کی کیفیت میں پڑھیں ہاں جی مانگنے کی کیفیت اور پڑھنے کی کیفیت آسمان زمین فرق ہے بڑھنے کی کیفیت میں بس زبان پہ چلتا رہا تو کافی ہو جائے گا پڑھنا ہو جائے گا مانگنے میں دل دماغ زبان سب ایک ساتھ ہوتا ہے اور ممی کی کیفیت میں آپ کے اندر آزیزی آتی ہے آپ کے آنکھیں پرن ہو جائے گا آپ خود کو سچ مشت اللہ کے محتاج سمجھے گا آپ اللہ کو سچ مچ اللہ کی مدد اور نصرت کا ہاں محتاج سمجھے گا اور آپ کو اس بات کا یقین ہوگا اگر اللہ میری مدد نہ کرے تو مجھے اس مشکل سے نکلنے والا کوئی نہیں ہوگا ہاں اس یقین کے ساتھ آپ اللہ کو پخاریں گے اور محمد عالم محمد کا اولیاء کا بیاہ کا قرآن پاک کا وسیلہ دے کر بحق میں محمد وال محمد کہہ کر اللہ کو پکارے ہاں جی بحق میں فنطن پاک بحق, بحق کے چادم بحق کا ایک لاکھ چھبیس ہزار بیاہ کہہ کر بحق کے کتب اور سماوی کہہ کر بحق کے مقمنب مکمل کہ کر ان عظیم مواد کو معلومات کو بھی وسیلہ دیتے ہوئے اللہ کے اصمۂ اعظم کا وطر کر ورد کریں اور اللہ سے مشکلات سے نکلنے کا امید رکھتے ہوئے یہ ہوں اس, اس پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہوئے آپ یا مصب والا اسباب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر صورت میں آپ کے لیے سبب پیدا کرے گا اور ہمارے ہر ہر مشکل سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ راستہ فراہم کرے گا میری دعا اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کسی کی ہر مشکل کو آسانی پیدا کرنے کے لذا اسباب فراہم کرے یعنی ہمارے مریض مزاح کے شفاء کے لیے اسباب فرام کرے وسیلہ و قرار دے اللہ تعالیٰ وسیلہ فرام کرے ذرائع فرام کرے ہمارے جو لوگ بے بے روزگار ہیں ان کے کی روزگار کے لیے اللہ وسیلہ فرام کرے سبق فرام کرے مصحف اللہ اللہ اور ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرے مصحف اللہ اسباب اور تمام مسلمانوں کو امت بن کے رہنے کے اللہ توفیق دے اور دنیا ایک ہو ان کی شرط سے اللہ تمام مسلمانوں کو تمام مسلمان ممالک کو اللہ تو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ دنیا کو ہر کے تکبر اور غرور کی وجہ سے ان کے اپنے ملک اپنی طاقتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے اور مسلمانوں کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے ان کی تو ہی حفاظت فرما آمین رب العلم